تین سو انتالیس مقصد اور اس کی ایسی شرط العلم بأصل النکاح لأنها لا تتملکن من تصغف إلا به وإلا والولی يتفرد به فوزرت بالکامل ولم يشترط العلم بالغیار لأنها تتفرع لمارفة احکام شرعی والدار دار العلم فلم تُعذر بالکامل لخلاف المعتبات لأن الامة لا تتفرع لمارفتها فوزرت بالجال بسموت الخیار بس مجھے کیا رحم اللہ کے نزدیک اس حال میں بال ہوئی کہ اسے نکاح کا علم تھا خاموش رہی تو یہ اس کی رضامندی کی دلی ہے اور دل نکاح اگر اس کو علم نکاح کا علم نہیں تھا نکاح کا پتہ بھی نہیں چلا پلح پھر اس کو اختیار ہے حتّا جان تک کہ وہ جان لے پھر خاموش ہو جائے اسی کو سمجھ لیے. وَإلم اس, کو اس کا نکاح کر دیا گیا اس کو علم ہی نہیں ہے نکاح کا الحال تو اس کو اختیار ہوگا حتلامہ فتح کچھ یہاں تک کہ وہ نکاح کو جان لے جب اس نے نکاح کو جان لیا اب اگر وہ فصل کرتی ہے تو فصل ہو جائے گا نہیں فصل کرتی خاموش رہتی ہے تو بس ہوں گے یہاں اصل نکاح, اصل نکاح علم کی شرط لگائی گئی اصل نکاح بھاگی انہیں شرط لگائی گئی انا لاٹا سمت کرو میری اس لیے کہ صغیرہ یعنی جو بھی بیماری ہوئی ہے صغیرہ اصل نکاح سے واقفیت کے بغیر تصرف ہی نہیں کر سکے گی تصرف یعنی اس کو فصر کرنا اس کو برقرار رکھنا جب تک اصل نکاح تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا نکاح ہوا ہے کہ جی نہیں تو وہ کیسے اس میں تصرف کرے گی جب اس کو پتہ چلے گا تبھی تو وہ تصرف کرے گی کہ میں نے اس کو رکھنا ہے یا میں نے اس کو فصل کرنا ہے بل بلیوں یہ سفر ویلکن چاہیے حالانکہ ولی طرح طرح نکاح کر سکتا ہے اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ جائے گی یعنی ولی کے لیے یہ حاصل ہے کہ وہ طرح طرح نکاح کر دے لیکن صغیرہ کا ذکر یہ ہے اب اس کی اور اس کو ایک نکاح بھی نہیں ہے تو اس جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی خیال اور علم بلختیار کی شرط نہیں لگائی لأنها تتفرع علم انا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے میرا نکاح ہے نکاح ہوا ہے اور بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو پتا چلا کہ میرا نکاح ہوا تھا اور پھر وہ یہ کہتے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میرے پاس اس کو پسند کرنے کا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے کہتے ہیں اس چیز کی شرط نہیں لگائی گئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ بیان کر دی گئی ہے کہ کیونکہ یہ آآ آآ مسلمان عورت ہے اور دار الاسلام میں رہ رہی ہے دار الاسلام میں رہنے کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا کہ یہ اسلامی احکامات تو کی جاتی کی نتیش کو پتہ ہوتا کہ واقعی میرے لیے شریف نے گنجائش رکھی ہے لہذا اس کو خیال کی شرط نہیں دی جائے گی نہیں یہاں پہ بیان کر رہی ہیں بلند علم خیالی احکامی شرح اور علم بالخیا کی شرط نہیں رکھی گئی اس لیے کہ ثیرہ احکام شرح کو سیکھنے کے لیے خالی رکھتی ہے دارالسلام دارالعلم دار اور اور دار دار ہے قلم کا جہاز کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھ جائے گی موت افراد یعنی باندھ جب اس کو آزاد دیا جائے انتا لا ٹافا کو لے مار اس وجہ سے کہ باندھی جو ہوتی ہے وہ اسلامی احکامات کو جاننے کے لیے فارغ نہیں رہتی وہ تو اپنے آقا کے اپنے سید کے اپنے مالک کے کاموں میں لگی رہتی ہے وہ اگر کیسے حاصل کرے گی رسبی او جاہد جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی ثبوت ثبوت کی جہالت ثبوت خیال کی جہالت کی وجہ سے اس معذور سمجھا جائے گا الگ کے مسئلے کا حاصل ہے اس میں اگر سر فین سہم اللہ کے نزدیک یہاں پہ بالغ ہونے کے بعد تغیرہ کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اس کی رضامندی کی جدید تصور ہو ٹھیک ہے اچھا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو آ, نکاح کا علم نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد پھر پتا چلا ہے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اب اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی وہ سکون اختیار کرتی ہے تو رضامندی کی دریل ہوگا یہاں پہ علم بن نکاح کی شرط لگائی گئی جی ہے کہ نکاح کا اس کو معلوم ہو تاکہ وہ فصل کرنے کا اختیار رکھے یا اس کو جو ہے وہ برقرار رکھنا اس کے حق میں ہے اس کو اس کا مالک بنایا گیا ہے اس کی مرضی ہے برقرار رکھے فصر کرے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ آ, آ, علم اس کی شرط نہیں لگائی علم کی شرط تو ہے کہ نکاح نکاح ہو نکاح معلوم ہو لیکن علم خیال کی شرط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لڑکی مسلمان بھی ہے اور میں بھی ہے دارالاسلام میں رہتے ہوئے اس کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جب بالغہ ہو چکی ہوں اور شریعت نے مجھے خیال شرط دیا ہوا ہے کہ میں اس نکاح کو برقرار رکھوں یا اس کو فخر کروں اور پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے لیے خیال ہے بھی کہ نہیں ہے شاید سے مجھے دیا ہی کہ نہیں ہے تو اس کی یہ شرط شکل قبول نہیں ہے جب یہ خاموش ہو گئی اور پھر اب اس کا نکاح ہو چکا ہے یہ سکون اس کی رضامندی کے دل ہے اب اس کو خیال نہیں دیا جائے گا بس بانی کے بانی چونکہ گھر میں کام کرتی رہتی ہے آسانی سنگت میں ڈلی رہتی ہے اس کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ شریعت جان سکے اب اس کو آگاہ کر دیا گیا اس کا نکاح ہو گیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر وہ خاموش رہتی ہے تو وہ اس کی رضامندی کی دلیل تو سمجھا جائے گا لیکن اس کے لیے علم بن نکاح کی شرط بھی ہے اور علم بن اختیار کی شرط بھی ہے یعنی اس کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ نکاح رکھنا چاہتی ہے تو مرضی ہے یہاں پہ اس کو اسلامی اقامات کے سیکھنے میں معذور سمجھا جائے گا باقی آزاد عورت کے اس کو اسلامی کے سمجھنے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا اس میں اس مسئلے کو دیکھنے کی یا کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کو اگر دیکھنا نہیں ہو تو اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا کچھ الفاظ یا بھی بچے گا ملفوب خطوب کی طلاقات مختلف وہ لذیم اللہ کا مالک ان کے سلاخ خیار بلو کی فرقت کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد جو خیال ملتا ہے جی. اس کی وجہ سے جدائی کی طلاق نہیں ہے اس لیے کہ یہ فرقت عورت کی طرف سے بھی درست ہے حالانکہ ان کا ہی ہے حالانکہ عورت کو صلاح کا ہی نہیں ہے خیارِ کی بھی اور خیار کی سرکت بھی سلاق نہیں ہے اس بھائی کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی بلا کے مقیہ راقی مالک اس لیے شوہر ہی نے عورت کو اختیار کا مالک بنایا ہے اور وہ شوہر سلاخ کا مالک ہے مطلب یہ ہے کہ خیارے گلوک کی وجہ سے اس لیے یہ جو ہے جس طرح مرد اور شوہر کی جانب سے ہوتی ہے اسی طرح بیوی اور کی جانب سے بھی ہوتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے یعنی جب تک ہم بالغ نہیں ہوتے ہمارا نکاح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پیارے گلوک ہوتا ہے اور اگر ہم اسے مثال کے طور پہ فرض مان بھی لیں تو عورت کی طرف سے بھی افاعت کو ثابت ماننا پڑے گا حالانکہ سلاح کا شہری طور پہ جو حق ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے عورت کو جو ہے وہ کھلا دیا گیا ہے کھلا کا حق دیا گیا ہے اسلام نے عورت کو باندھا نہیں ہے بلکہ بڑی آزادی دی ہے الحمد اللہ دیگر مذاہب میں تو اس سے بھی جو ہے وہ بالکل کیلخانہ بنا دیا گیا عورت کا لیکن یہاں پہ اسلام نے بڑی کھلی آزادی دی ہے کہ تلاق اگر ایسا اللہ کر نوبت نہ کسی کے ساتھ بھی اس کی سکتی کیونکہ اب بغیر حلال یعنی جو جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان میں حلال چیزوں میں سب سے مقبول ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وطلاف ہے یہ عمل سب سے ناپسندیدہ ہے حلال چیزوں میں ہے تو حلال لیکن ناپسندیدہ قرار دیا گیا اسے تو بہرحال یہ عورت نے اس کا حق جو ہے اختیار کو مرد کو دیا شریعت نے اس کا اختیار مرد کو دیا ہے مخیرہ سے فرماتے ہیں کہ مقیرہ کا مسئلہ جو ہے نا وہ الگ مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ مخیرہ جس کو اختیار دیا گیا نکا رکھو یا نہ رکھو اگر اس نے فرقت کو اختیار کر لیا جدائی کو اختیار کر لیا تو اس کے حق میں یہ فرقت کتاب شمار ہوگی وجہ یہ ہے یہاں پہ یہاں خود شوہر نے اس کو اس چیز کا مالک بنا دیا ہے اختیار کا مالک بنا دیا ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے تو خود شوہر نے ہی ایک قسم کی اس کو تلاش دی ہے اگر وہ خود فرقت کو یا علی کو پسند کرتی ہے تو یہ اس سے اگر بلوغت سے پہلے زوجین میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا اور ایسے ہی جب بلوغت کے بعد تفریح سے پہلے مر جائے اس کے لیے اصل آفت صحیح ہے اور اصل آفت سے سادہ شدہ ملک موت کی وجہ سے ختم ہو جائے گی بخلا مباثرت فضولی کے کہ اذا احض اجازت سے پہلے ہی زوجین میں سے کسی ایک انتخاب ہو جائے نکال کا نہ ہو حکومت اس وجہ سے وہاں پہ نیپال میں موقوف ہے فضولی جی نے نکاح کیا ہے تو نکاح محکوت رہے گا جی لہٰذا موت, موت کی وجہ سے وہ باسل ہو جائے گا وحا نافذی اور یہاں خطرہ میں نکاح نافذ ہے لہذا موت سے مستحکم یعنی ثابت ہو جائے گا جی اس بات میں دیکھیے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ زوجین میں سے کوئی ایک قبل بلو بادی ہونے سے پہلے یعنی صغیر اور سبھی رات بدل چکے چل رہے ہیں اب ان کا نکاح ہو گیا حال کے شخر میں اور بارش ہونے سے پہلے, پہلے کوئی ایک مر جاتا ہے ان میں سے صغیر یا میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے مثال کے طور پہ شوہر مر جاتا ہے اور اس کی جو جائیداد کی جو براثت تھی اس کی اس میں سے جو حصہ عورت کا بنے گا وہ اس کی وارث بنے گی اقدامات تصویر کسی وجہ سے اگر کوئی یعنی بالکل یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح کے بلوگت کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ہیں ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو پھر دوسرا اس کی جگہ خود ہو جانے والے کی جاگیر کا جائیداد کا یا اس کے وارث بن جاتا ہے اسی طرح حال کے چدر میں بھی بلوگت سے پہلے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وارث ہوگا بہرحال یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھا دیا گیا ہے وراثت جاری ہوگی کیونکہ نکاح کی وجہ سے ایک دوسری پر ہو جاتے ہیں تو انسان بارش بن جاتا ہے ان لکا تھا وہ تو بالکل صحیح ہے پر ملکو ثابت نہیں بالموت اور جو مل کے وہ ثابت ہو چکی ہے نکاح کے ذریعے سے اور موت تو وہ اور رہا سخت ہو چکی ہے کہ اب تو براثت جاری ہوگی ہی ہوگی بخلا صرف فضوری صورت کے کہ جب نکاح ہی کسی فضولی نے کیا تھا اور پیچھے پڑھ آئے اگر فضولی نے نکاح کیا ہے تو وہ نکاح موقوف رہے گا مقوف رہے گا اگر تو جائیں آپس میں نافذ ہو جائے گا اگر تو مقوف رہے گا سے پہلے پہلے. اب کیا ہوا کہ جس طرح فضوری نے نکال دیا سبیر اور سزیرہ کا تو یہ ظاہر بات ہے کہ بلوبت کے بعد یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے اب اگر اجازت دینے سے پہلے ہی یعنی نکاح کی اجازت ہاں میں سے پہلے ہی کیا ہوتا اور جیسے یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا عاقب یعنی دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا اس وجہ سے یہ نکاح موقوف تھا انہوں نے ہاں کر کے ہاں میں جواب رکھ کے میاں بیوی سے کسی ایک نے ابھی تک اس کو پکا نہیں کیا پختہ نہیں کیا کہ واقعی ہمارا نکاح ہے کہ نہیں ہے اسے نکاح موقوف اب اگر کوئی ایک مر جاتا ہے تو دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا یہ اس ملک میں کہ کسی خود بھی نہیں پا دیا بس یہ مسئلہ یہاں پہ بکر کرو گئی اللہ تعالیٰ نے ان سارے شہید کو اسی عمل کرنے کی کبھی نہیں